جن میں مسجد بہت مسجد سب ہندو سلم شرابت کو بولنا بناب کے سامنے مختصر بہت کش دس مسلمانوں نے لیے اپنی جان سے بن جاوے اپنے کچھ کی جان سے بن جائے کمائے ہوئے مارش ہم بندہ کئی نہیں کرتا کیوں جان مارنا زیادہ یہ کوئی جان جنوب ہر پاسوں بچا بچا کے رکھتا ہے جب عزت نقش تب محافلہ بنتا ہے عزت برباد ہوا آ جائے اس وقت جب بیٹھے کہ جان دایا بغیر ہر عزت نہیں کہ اس وقت عزت کی خاطر اپنی جان قربان کرتے ترقی <طور> موجود نے سب جگہ شام ہو جا ہزار فرمایا اس ٹیم کی ایڈی جو مو بنتا اس دی موت بنتا اس دیو چنا پورے چک لا کو لا دیتا ہے لونی کو دکوں کی جتوے دوسرے پاسوں کی ہوتے ہوں ایمان بچاؤ بھی سوچ دب واق ہر شہر وابذلوا شعوركم وقولوا ان بدلے ہر چویا سہاری روپی آپ نے شادی میں جو لوگوں کا ذہن جاتا شراب کر دیشن کو لے کر نکلتا کیا نکلتا رشتے داروں کا نکلتا جدے بنتے رہے اور اور تیسرے نمبر سے جب وہ دیکھا یہ مومنٹ کس چیز ترقی آپ چلا دیتے ہیں ترقی ہو اللہ مال کریں بندہ خرچ کر لے جانے اولاد شو لا بولوں سوچا ہوگا نے گئی کبھی بارے میں کام کر کے راوٹ پائی جی بنگلہ دیش بلو گھر میں جا سکتا ہر بڑی کرکیاں نے ہر بڑی تک اس واسطے کو یہ میڈیکل نہیں منے گا یہ میں پکڑ کے قتل کرتے روشن بنوتے ہیں ہمارے جنا چار شب کا او دم انہیں بھی چلے اور میں جب جاؤ جب وہ کہیں پچیس پاس They're going to put out on you. I'm going to get a job done. جان رجھو گئے جائے پہدار ہو جائے حتیٰ کہ آخروں میں لگ رہی ہونا ایک اندھاکی طرح ایک اندھاکی طرح جب وہ آئے میں پہارا میں تلاش کرنے حتیٰ کہ وہ بشاہ کر کھرے ہو جائے بشاہ کر کھرے ہو جائے بشاہ کر رہاں باشتے بشاہ کر کر دے پہنے مدر ملوتری متری آتے پتا لگا کروڑ کے مافر کا منفراد کا افسوس مسلمان ہو سکتا پاتی کا کچھ نہیں کوئی watch that again. دوسریوار جب بولے سرکار بن رہا ہے رب نے کا شانو جب پشپتہ جنگولی سورہ رور شہید اچھا پارا شہید ربد شانو سرام ہے انتالیت لو لا يطيح على يطيح الساجدا كان او مشرك قد اذن له قضى يرحم ان اجاد الصوم جهو فوت منايا على الخلقين سبحان الله ورماني بنطا ساقي يا اورتنار قد اورت بناء يكرنا مشهد کرتا ہے کہ جاننا عورت کافر کا سے رانی بندہ شادی میں اس دن ہوگا شیسا شونا شیشن یاں جانوں رو کے بتاؤ چلے ودے سرپشت اسلام کا جلو جب چند کا ایلان سنوانے تیار ہو جان ترار پاس لوگ لفظ آجاں فرمائے بنی نے شہید کے قریب ایک پشپی ایک پشپی نے کے گھرے شوہاری کی وفات ہوے ایک چھوٹی یا چار سال کا بچہ ہے پی پی نے آرام سے اٹھی عبادت خلاوت کی جواب سے وہ لو ستار باپ نے آواز کی چار سال کا قتلار ہے اب کراؤں گا تم ہے کہ ہے تو عقار ہر قدم خدا رہا حفا کو ہے قوم کے شہیدوں اور شہد یا رحمت اور فیلا کر کے موجود ہیں پرماںدے پوت رہے ہیں اقا شیر کی دانی with اپنے بچے نوکری کر رہے گھنٹے بار بچے اولاد آیا بلا محبت لائ رہے آگے آدی آدمی محبت لائ رہے آدی لال کر رہے ہیں سستا ہو گیا جاب دل کرے حملہ کرے کیا کے کشمیری رکھتے درخت ویڈیو بنا کے سوچ ہزار نہ <تصفيق> نہیار نہ صبح کریم کا طریقہ صبح ہسنا بچ تیار کراست تیار نہ بچیا نو دیوان تیار جو آسان شروع کرتے ہیں یہ بھی خیال رکھا جائے مالج کر رہے ہیں بڑا بارہ مال کی میں میں مجموعی طور پہ تمام اولاواد موجود مولوی کا مانگنا چاہیے یا مولوی مانگنا چاہیے جس کو سنواد پیرانے پریشان مت کیوں ہونا چاہیے مولیاں کو عوام تھا جو ابھی مائر دے یا عمانتا عمانتا عمانت رہے یا عوام تھا عوام کو مت ہونا چاہیے وہ آواز جو جو ہے جدھر دے کے پینے کے سلام چھا پہنچا رہے ہیں شان مت کیوں ہونا چاہیے اپنے